لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توہید تیج سنت جوٹ لا الہ اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیع زخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ لا الہ اب آپ اس مبارک سلسلے کا ساتواں حلقہ سماج فرمائے اللہم صلی سیدنا محمد من نبی اللہ شمی والی واسابی نجوم ملدا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 انی اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوانوں درو سے تفصیل کے ذمن میں ہم نے تسمیہ اور صورت فاتحہ کے بارے میں کچھ باتیں قرض بھی تھی سب کا درس میں میں نے عرض کیا تھا کہ صورت فاتحہ سے جو ہمیں اخلاقی سبق ملتا سبق ملتا ہے کہ انسان کے اخلاق کی اصلاح جو ہے وہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی انسان میں جو ہے اخلاق جو ہے یہ جمع ہے ارپرتی اور خلق میں یاد رکھیں یا تو بزم پڑھیں گے تو خلق یا بل فتح پڑیں گے تو خلق تو خلق کا معنی ہوتا ہے کہ انسان میں جو اللہ نے جسمانی طور پہ اس کی شکل رکھی ہے یہ خلق اور معانوی معنوی طور پہ جو محاسن ہے وہ خلق مثلا اللہ نے کسی کو لمبا بنایا کسی کو اللہ نے درمیانہ بنایا کسی کو اللہ نے چھوٹے قد کا بنایا کسی کو اللہ نے خوبصورت بنایا کسی کو اللہ نے بدصورت بنایا کسی کو جمیل بنایا حسین بنایا کسی کو کبی بنایا دمیم بنایا یہ تو خلقی یعنی اس کے اندر چیزیں ہیں جن کو کوئی نہیں بدل سکتا کہ اب آپ چاہیں چھوٹا کہتے بڑا ہو جائے گا یا بڑا کہتے چھوٹا یہ نہیں ہو یہ اللہ کا ایک نظم ہے جیسے اللہ نے چاہا تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا اللہ خال سور آشا بک اور دوسری جگہ فرماتے ہیں ولوی رکم فلام کئی پیشا اور اے فرماتے منفیم خلو فترا سم سبھی لرا اللہ نے فرمایا کہ وہ ضوابط سے تجھے پیدا کرے اور تیرہ اعضا کو کیسا ٹھیک ٹھیک بنایا تو یہ اللہ کا ایک نظم ہے اور اس میں اس کی قدرت کاملہ کا ایک مظہر ہے انسان اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک عالم اکبر ہے اور ایک عالم اصغر ہے انسان وہ ہے ایک عالم یعنی جو چیزیں پورے عالم میں موجود ہیں نا گویا انسان میں بھی موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو اگر غور سے دیکھا جائے جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آفار و اقوال میں بات آتی ہے کہ ان کے پاس ایک یہودی آیا اس یہودی احبار میں حبر میں آ کے کہا کہ حضرت ہم نے جو آپ کے لوگوں سے قرآن سنا ہے تو قرآن مقدس میں یہ آتا ہے کہ قیابت میں جنت کے اندر چار نہریں ہوں گی اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا کہ وہاں نہر جو ہوگی من خبر شراب کی بھی نہر ہوگی دودھ کی بھی نہر ہوگی شہد کی بھی نہر ہوگی پانی کی بھی نہر ہوگی تو اور یہ بھی آپ کی کتابوں میں احادیث میں موجود ہے کہ ان سب کا منبع جو ہے اصل جو ہے وہ تعتل عرش وہ عرش کے نیچے سے نکلے گے اچھا اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ دنیا میں بھی یہ چار نہریں ہیں نا جی ہون نیل اور خوراک تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کا اصل جو ہے وہ جنت سے ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نے اس ہیبر نے پوچھا کہ چار نہریں ہیں اور ان کا مرکز ایک ہے جیسے اب آپ کے انڈیا میں پاکستان میں آپ نے دیکھا نا جیسے دریا آتے ہیں ڈیم بن گئے اس سے آگے چار نہریں نکل رہی ہیں مرکز تو ایک ہے جیسے پانچ دریا آ کے مسلم پچ ند پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں دریائے سندھ جو ہے وہ جناب گروکی سے اور پتا نہیں کہاں کہاں سے گرتا گرتا اٹک آتا, آتا, آتا ہے اور اس کے بعد پھر پنجاب آتا ہے پنجاب کے بعد جناب وہ سندھ آتا ہے وہ کہاں سے آ جاتا آگے پھر ہر جگہ اس سے نہریں نکل رہی ہیں لیکن دریا تو ایک ہے یہاں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پانچ دریا ہیں یہ چناب ہے یہ رابی ہے یہ بیاس ہے یہ سترج ہے لیکن دریائے سندھ تو ایک ہے اچھا اسی طرح ان نے کہا کہ جی جب عرش کے نیچے سے وہ نہریں نکل رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا برکد اصلی جو ہے وہ تو ایک ہے لیکن آگے جا کے یہ مختلف کیسے ہو گئی کہ ایک دودھ کی لہر بن گئی اور ایک شراب کی بن گئی ایک شہد کی بنی من خبر و من اصل شارہار صاف شہد اور اسی طرح اس میں جب چیز منبع ایک ہو تو یہ تو عجیب بدلے کا حیرت کی بات ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ چلو عجیب پانی ہے آگے بھی پانی جا رہا ہے لیکن پانی الگ چیز ہے دودھ الگ چیز ہے شہد الگ چیز ہے شراب الگ چیز ہے یہ چار نعریں مختلف چیزوں کی اور ممبا ایک ہو یہ ایک ہو ہماری عقل کے خلاف آسے ہو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے ارشاد فرمایا ہم نے فرمایا کہ میرے اس نے کہا کہ دیکھو تم انسان ہو نہ انہوں نے کہا کہ کبھی تمہارے کان سے بھی پانی نکلتا ہے انہوں نے کہا جی ہاں کبھی تو ایسا ہوتا ہے یہ تکلیف ہو تو پانی نکل آتا ہے کان سے انہوں نے کہا تمہارے ناک سے بھی پانی بہتا ہے کہا جی ہاں ہوتا ہے کبھی کبھی زکام لگ جائے تو ناک سے بھی پانی آتا ہے انہوں نے کہا تمہارے گلے سے بھی پانی آتا ہے نے کہا جی ہاں کھانسی وانسی میں سینے کے اندر سے بھی بلغم آ جاتی ہے کہا تمہاری آنکھوں سے بھی پانی بہتا ہے انہوں نے کہا ان کو چکھ کے دیکھا ہے کہ ذائقہ ایک ہے یہ الگ الگ ہے تو دماغ تو بندے کا ایک ہے یہ ذائقے الگ کیسے ہو گئے کہ ناک سے نکلے تو الگ ذائقہ ہے منہ سے نکلے تو الگ ذائقہ ہے کان سے نکلے تو الگ ذائقہ ہے آنکھ سے نکلے تو الگ ذائقہ ہے تو اگر اللہ نے تیرے اندر یہ چار تہرے مختلف ذائقے سے چلا دی ہیں تو کیا وہ جنت میں چلانے پہ قادر نہیں ہے کیسے آدمی ہو تو اکل لیں گے اسی لیے ہے نا کہ اللہ خالہ کا وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا اور کہیں فرماتے ہیں کہ لقد خلک الانسان انسان ابھی آسانی ہم نے انسان کو سب سے بہتر انداز میں پیدا کیا سب سے خوبصورت آپ دیکھیں بڑے سے بڑا جانور طاقتور ہوگا لیکن وہ گردن جھکا کے پانی پیے گا یہ شرف انسان کو ملا ہے کہ پانی اٹھاؤ گردن تمہاری میرے آگے جھکنے کے لیے ہے پانی کے آگے جھکنے کے لیے تو نہیں ہے بڑے سے بڑے طاقتور جانور ہیں لیکن جناب وہ اپنے ہنس پہ منشا کھانا بنا کے نہیں کھا سکتے کیا مانا شیر ہے ٹھیک ہے گوشت کھا لے گا بندے کا کھا لے گا جانور کا کھا گا گائے کا کھا لے گا کبھی کبھی آدم خور ہو جاتا ہے انسان کا بھی کھا لیتا ہے لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ وہ بریانی بنائے یہ نہیں کر سکتا کہ وہ جل فریدی بنائے یہ نہیں کر سکتا کہ وہ چائنیز بنائے یہ نہیں کر سکتا کہ اس کے مختلف قسم کے جناب یہ بھگارے بیگن بنائے اور یہ کھڑا مسالہ بنائے اور یہ بڑا مسالہ بنائے یہ شرف انسان کو ملائے ہے کہ کھانا نہیں ہے تو مرکب ہے معجوم ہے نسخہ ہے یا اجمل خان کا تمام دنیا کے مثالے اسی میں پڑے ہوئے جب تک سی سی نہ ہو نا جی وقت کو مزہ نہیں آتا ہندوستانیوں کو کھانا کھانے کا میں نے کئی یورپین ایک دفعہ میں اتفاق سے ایک انڈین ہوٹل میں بیٹھا تھا وہاں کو یورپین لڑکیاں میں بےچاری کہانا کھا رہی تھی تو ان کے ناک سے پانی ایسے بہ رہا تھا جیسے بلدیا کے نل سے پانی بہتا ہے آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے ناک سے پانی بہ رہا ہے سرخ ہو گئی ہیں چکندر کی طرح آ رہا ہے کھا رہی ہیں بیچاریاں مزہ آ رہا ہے چٹکا رہا ہے میں تو ان کو دیکھتے دیکھتے بس اپنا میرا پیٹ بھر گیا میں نے کہا یہ بیچاری کس عذاب میں مبتلا ہو گئی انہوں نے کبھی نہ کھایا ہوگا کیونکہ یوروپین لوگ تو بد بدا کھانا کھاتے ہیں نا ابلا ہوا سیت کہتے ہیں ٹھیک ہوتی ہے اسی لیے وہاں سب کی سیحت ٹھیک اللہ کی رامت ہے جوڑوں کا درد سب سے زیادہ ان کو ہے موٹے سب سے زیادہ وہ ہے اور اوسط شرح اموات بھی ان میں سب سے زیادہ ہے بے حیائی بھی ان میں سب سے زیادہ ہے ویسے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک تندرست ہے ماشاء اللہ اور دنیا کی بزدل ترین قوم تاریخ میں نہیں آپ نے ایسے بزدل دیکھے ہوں اور تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ ایک ہے تخلیق بعت بار خلق کے بات کو سمجھے کہ اللہ نے جو ہمیں بنایا ہے نا یہ ایک ایسا اللہ کا شکر ہے نظام ہے کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا اللہ فرماتے ہیں ہنوخا لگنا ہم, ہم نے تم کو پیدا کیا بسا دن آسارا ہم نے تمہارے جوڑوں کو کیسا مضبوط بنایا ہے کہ سو سال گزر جائے ہر جوڑ اپنی جگہ کام کر رہا ہے اگر لوے گسیں گے وہ بھی ٹوٹ جائے اسٹیل کا لگائے وہ بھی ٹوٹ جائے اگر چلنے سے پاؤں گھستے ہیں تو ہم یہاں تک آ چکے ہوتے ہیں گھٹنے تک پہنچ گئے ہیں اگر بیٹھنے سے آدمی کا جلد گھستی نہ پتہ نہیں خدا جانے یہاں تک پہنچ چکے ہوتے ہیں اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ لوا گھس جاتا ہے سو سال کے بعد بڑے سے بڑے آپ کے پل جو ہے نا وہ کہتے جی کہ اب یہ قابل استعمال نہیں رہے متبادل پل بنائیں بس اس کا ٹائم گزر گیا ہے میاد گزر گئی ہے اس کی لیکن اللہ نے جو چیز بنائی ہے اس کو اچھا اتنی تیری عمر رکھی ہے وہ چیز اسی عمر تک کے لیے ہے یہ تو تم خراب کر دیتے ہو نا اس کو غلط استعمال سے جی گاڑی ہے انہوں نے بنائی اب آپ اس کو ماشاء اللہ دو سو بیس پہ بگانا شروع کر دیں ان جلدی گی اگر آپ کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو دس سال نکال لیں گے اللہ نے جو ہمیں آنکھیں دی ہیں اللہ نے جو ہمیں دماغ دیا ہے عقل دیا ہے ہاتھ دیے ہیں پاؤں دیے ہیں آساب دیے ہیں یہ تو بالکل اپنے وقت مقرر کی اب ہم نے ان کا غلط استعمال کیا تو خراب کر دیا ان کو تو یہ تو ہے تخلیق خلق سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الواشمات ولو شل مت فل جات اللہ نے فرمایا, فرمایا ان عورتوں پہ لانت ہے جو گند گنواتی ہیں اور جو اپنا نشان لگاتی ہیں جو بھویں باری کر کر کر کر کے اللہ کے نظام کو تبدیل کرتی ہیں جو دانتوں میں فاصلہ رکھتی ہیں تاکہ حسن بلوم ہو کہ بالکل برابر دانت ہوں اور برابر ان میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہو اب بڑے لوگ تو ہیرے کی کنی بھی رکھوا لیتے ہیں اس کے درمیان تاکہ رات کو چمکتی ہوئی معلوم ڈائمنڈ کی اور باقاعدہ اس میں وہ لگوا لیتے ہیں جیسے آپ سونے کا خول چڑھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈائمنڈ کا پنا بھی لگا لیتے ہیں تاکہ وہ جب مسکرائے تو معلوم ہو کہ یمونا لیزا کی مسکراہٹ ہے اچھا ویسے وہ بھی آپ تو بھی تحقیق کریں بالکل تخیل ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں وہ کوئی مسکراہٹ نہیں تھی نہ کوئی حقیقت تھی ماض ایک شاعرانہ تخیل تھا مصور کا خیال تھا پر نہ آپ تحقیق کر کے مجھے بتائیں کس کی بیٹی تھی کیا نصب تھا اس کا آپ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا کل ذرا چیک چلے جائیں کسی انٹرنیٹ پہ ذرا ڈھونڈ کے مجھے بتا دیں یہ مرض ہم مولویوں کو ہوتی ہے تحقیق کی آپ لوگوں کو نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہماری تو یہ بیماری ہے نا کریں کیا تو اس لیے کہ ہم تو کتاب کو دیکھیں گے نا جی اس کا متن دیکھیں گے اچھا متن کے بعد جی ہاشیا کیا ہے ہاشیا دیکھیں گے پھر اس کی شرح کیسے لکھی ہے پھر شرح دیکھیں گے اس کی اور شرح کیسے لکھی ہے پھر وہ شرح ڈھونڈی یہ ہمیں مرض ہو جاتی ہے بیماری ہو جاتی ہے تو بہرحال میں نے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تحریر جو ہے نا اللہ کے خل کی اچھا جی بالوں سے اور بال جوڑ دو اللہ کے نبی نے اللہ نے دی چھوٹے ہیں بڑے ہیں جو اللہ نے دیے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ قبول کرو اچھا یہ ہے کہ بالوں کو کٹوا کے بوائے کٹ بنا لو اچھی خاصی لڑکی ہے لیکن لڑکا نظر آتا ہے نیچے چونکہ جین ہے ماشاء اللہ وہ بھی پھٹی ہوئی گندی سب سے بڑا ماڈرن وہ لڑکا لڑکی ہوتی ہے جس کی پینٹ جو ہے نا ایسے ملوموں کے اس کو کتے نے پھاڑا ہوا ہے باقاعدہ کاٹ کاٹ کے وہ سمجھیں گے بڑا ماشاء اللہ ایلی کلاس کا لڑکا ہے تو اگر وہ صحیح سالم ہو تو وہ تو پھر ابھی معلومانا یہ ہے کہ ابھی آ تو رہا ہے گاؤ بوائے بن رہا ہے لیکن ابھی اچھی طرح بنا اللہ نے ایسا لباس ان کو نصیب کیا ہے اچھا پہلے ہم سمجھتے تھے کہ گھڑیاں واٹر پروف ہوتی ہیں اب یہ پینٹ جو ہے یہ بھی واٹر پروف ہے دو سال پیشاب کرتے ہوئے سارا اندر رہے گا نہ دھلنے کی ضرورت ہے نہ صفائی کی ضرورت ہے جہاں پیشاب کیا اس نے جوس لیا کیسے دیکھیں یہ کیسے لباس انگریز نے پہنایا ہے آپ مستقل ایک اللہ کا عذاب ہے یعنی ہمارے ملک میں تو یہ گھوڑے کی جین یا گدے کی جین کے کام تو آ سکتی تھی بندے کے پہننے کا کام کپڑا تو نہیں جین یہ تو اللہ کا ایک عذاب ہے مستقل عذاب ایک ادا ہی ہے جس کو پیدا ہوا ہونا یعنی پسینہ پہ رہا ہوگا برا حال بانکے تہاڑے لیکن چین پہن کے چلے گا پتہ لگے کہ یہ ماڈرن آدمی ہو ایسی ایسے ہمارے ہاں وہ مثل ہوتی ہے کہ بھی ایسے سونے کو آگ لگاؤ جو کان پھاڑ دے اس کا کیا ہو کہ سونا اتنا بھاری پہن لو کہ کان ہی پھٹ جائے تو ایسے کپڑے کو آگ لگاؤ جو عذاب ہو کو مہذب کپڑا ہو انسان جس میں بندہ نظر آئے یہ تو نہیں کہ بندہ بندر نظر آئے یہ کون سا لباس اچھا اس کے بعد جناب یہ ہے کبھی آپ کو یہ بھی خیال ہے کہ اپنا ہم ایسا کپڑا پہنے جی ہاں الرحمان و اللہ قرآن لکھا ہوا پہنے نہیں وہاں تو آپ تو وہ پہنیں گے جس میں کسی مائیکل جیکسن کا نام ہو جس پہ کسی مارلن منرو کا نام ہو جس پہ اس کے کیا ہے پتہ لگے یہ کس کو چاہتا ہے یعنی بنیاد دیکھ کے بندہ اندازہ لگا لیک حضرت کا آپ نسل کیا بالکل ایک سیکنڈ میں وہ لڑکا پہچانا جاتا ہے کہ حضرت کیا ہے تو یہ تہذیب نہیں ہے نئی تہذیب کے اکبر آبادی نے کیسے کہا تھا کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے اندے ہیں گندے یہ کوئی تہذیب نہیں اصل تہذیب تہذیب محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ والا آج ہی وا صاحب ہی وسل بدستی ون دیکھنا ایمان سے کہیں لباس کی تھا تیرا ستر بنے تیرے آزاد کو چھپانے والا بنے تجھے راحت دینے والا بنے اگر وہ عذاب دینے والا بنے اور تیرے آزاد کو کھولنے والا بنے آپ کبھی میری باتوں پہ نہ آیا کریں کیونکہ مجھے تو آپ دیکھیے نوسی اور پرانا بنیاد پر رسم اللہ ہی سمجھتے ہوں گے آپ خدا کے لیے یا چلو کسی کی بات نہ مانو ایک بڑا شیشہ پیچھے رکھ لو اور ٹائٹ پہن پینٹ پہن کے نماز پڑھوا غور کرو کیا ہوتا کیسے نظر آتے دیکھ لیں چلو کسی پر اعتبار رکھ رہے ہیں خود پیچھے ماشاءاللہ اللہ ایک شیشا کھڑا کر دیں بڑا نماز نہ پڑھیں ویسے حرکات ہر ہرکات اسکنات کر رکو کے رکوع کے رکھوں کے جو غور فرمائیں کہ آپ کیسے نظر آ رہے ہیں آپ کے پیچھے جو صف نماز پڑھ رہی ہے ان کو آپ کیا کیا دکھا رہے ہیں انڈا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم کرے کہ ہم کتنے بگڑ گئے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی یاد نہیں نہ لباس میں نہ معاشرت میں نہ کھانے میں نہ پینے میں یعنی آپ اندازہ کریں بد مزہ بد ترین قسم کا پیزا ہونا ہمارا نوجوان شوق سے کھائے کیوں لفظ پیزا ہے اس میں کچی مچھلی ہو بدبو دار اس میں جناب جبن ہو اور چیز کوئی پندرہ سال پہلے کی اس میں پڑی ہوئی ہو اور کھاتے ہوئے ہوا آ رہی ہو لیکن نام پیزا ہے وہ کھائے گا برگر کھائے گا خود برگر بن جائے کھاتے کھاتے لیکن کھائے گا ضرور کہ نہیں جناب میکڈونلڈ سے جا کے لینا ہے بالکل اور لینے لگی کھڑی ہوتی ہیں چار چار سو چھ چھ سو روپے کا ایک برگر ہے انڈو پاکا پتا ہے اس کے فرنچائز جو ہیں پچاس پچاس لاکھ سیکیورٹی کے بعد بھی وہ نہیں دیتے کیا ہے مجھے بتائیں آپ اچھا اس میں ہوتا کیا ہے کبھی غور کیا وہ اگر آپ اپنے گھر میں بنائیں تیرے گھر میں پانچ, دلی پانچ دلی گروش بھی ختم خرچ نہ ہو لیکن, لیکن, لیکن, لیکن وہی بات کیا ہے کہ ہم بالکل اس دور میں اچھا آج تک آپ نے کبھی بحث کیا ایمان سے کہیں اب آپ کو ماشاءاللہ اللہ مکے میں رہتے ہوئے کئی دن گزر گئے آپ نے کبھی ایک دن بھی سوچا ہے کہ گھر میں اپنی بیوی سے کہیں کہ یہ ساری کتابیں رکھ دو ایک دن تو ہمیں وہ کھانا بنا کے کھلا دو جو حضور پاک نے کھایا ہو کبھی آپ نے تحقیق کی ہے جو بڑے بڑے عاشق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام کھانا کیا ہوتا تھا اچھا حضور پاک نے کبھی کبھی خوشی کے موقع پر کھانا کھایا تو وہ حیث کیا تھا حریثہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت کس طرح پکایا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی اور لبن کیسے استعمال کیا ہے کبھی آپ نے نہ تحقیق کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب پہ جانے ہی نہیں ہمارا تو تہذیب پہ ہم نے جانا ہے ہمیں کیا آپ سوچتے پھریں کہ حضور کا کھانا کیسے تھا صلی اللہ علیہ اور جو عاشق کے رسول تھے نا وہ جناب یہ کرتے تھے کہ رات میں جو روٹی بچ ہے نا اس کو کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیتے تھے کہ بھائی صبح کو لے آنا اس روٹی کا زمانہ حضور کے قریب ہے یہ کل کی ہے نا تو کل آج سے تو قریب ہوا نا حضور کے زمانے کے ان کے عشق کا یہ عالم ہوتا تھا کہ بھئی ہم تو اسی کل والی روٹی سے صبح ناشتہ کر لیں گے اور اسی کے سوکھے ٹکڑے جو ہیں وہ کھا لیں گے میں نے اپنے آنکھوں سے بڑے بڑے علماء کو حضرت ہزاروی رحمت اللہ علیہ کو میں نے دیکھا جو اپنے وقت میں کئی دفعہ ایم نے اے بنے صرف خشک سا کا بھی نہیں تھا کئی دفعہ ایم ایل اے منتخب ہوئے نیشنل اسمبلی کے ممبر بنے اور بڑے بڑے نوابوں کو ہرا کے بنے یہ بھی نہیں کہ کوئی عام سی سیٹ تھی جہاں کوئی مقابلہ نہیں تھا ان کے مقابلے پہ بڑے بڑے نواب تھے بڑے بڑے جگیردار تھے ان کو ہرا کے ممبر بنتے تھے میں نے خود دیکھا اور بوڑھے آدمی کہ سوکھی روٹی کو چائے میں ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہیں تو مجھے یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں میں ابھی جلدی سے ناچتے رہی نہیں بھائی راستے میں خریدی تھی اور جو بچ گئی وہ میں نے تھیلے میں رکھ لی تھی میں نے وہ تھیلے میں رکھ لی تھی اور ابھی تھیلا کھولا تو وہ روٹی نکل آئی کل والی تو میں نے کہا اب اور ناشتے کرنے کی کیا ضرورت ہے تو میں نے چائے منگا لی اور میں کھا رہا ہوں بڑی اچھی چیز منگا دیا اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا لطف دے رہی ہے آپ بھی کھا لیں میرے ساتھ تو یعنی اندازہ پہ اور یہ وہ لوگ تھے ضرورت والے کہ وقت کے ایک سب سے بڑے یعنی مقتدر آدمی نے سب سے بڑے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنے والا اپنے وقت کا عامر ڈکیٹر قسم کا آدمی اتفاق سے مورنا آئے تو وہ شراب پی رہا تھا تو مورنا نے پوچھا کہ کیا پی رہے ہو تو اس نے مورنا کو چڑانے کے لیے یا بات بدلنے کے لیے مورن کہہ دیا کہ جناب یہ میں شیرنی کا دودھ پی رہا ہوں تو مورنا نے فرمایا کہ نہیں تم سورنی کا پیشاب پی رہے ہو یہ شیرنی کا دودھ نہیں جس کو اللہ رسول نے حرام کیا ہو وہ شیرنی کا دودھ نہیں ہوتا وہ خنزیر کا پیشاب ہوتا اور اللہ نے اس کو خنزیر کے ساتھ ذکر کیا کہ حرم علیکم الخبر حرمت علیہ اور خبر کا جو ذکر آیا اسی جگہ آیا ہے تو یہ جرت والے لوگ لیکن یہ ہے کہ روٹی سوکھی کھا رہے ہیں اس سے ان کی عظمتوں میں کوئی فرق نہیں آیا ان کے شان میں کوئی فرق نہیں آیا چلو آپ ہماری تقلید نہ کریں نہرو کو تو خیر آپ مانتے ہوں گے نا کیونکہ وہ آپ کا بڑا ایک پولیٹیکل مائنڈ گزرا ہے اور بہت بڑا سیاسی لیڈر گزرا ہے اور منسٹر رہا ہے. تو اپنے نوجوانی کے دور میں کالج کے دور میں یونیورسٹیوں کے دور میں اس کے کپڑے جو تھے نا جی وہ اٹل، اٹلی سے اور پیرس سے ڈیزائن ہوتے تھے اور سلتے تھے اور بنتے تھے اتنا بڑا آدمی تھا وہ تو جب لیڈر بن گیا تو پھر جی نا وہ کتر کا پاجامہ اور کتر کا کرتا اور کتر کی دوپلی ٹوپی تو صحافی نے پوچھا کہ مسٹر نہرو آپ کو کیا ہو گیا آپ جتنے ویل ڈریس آدمی تھے یہ کیا ہو گیا آپ آپ تو کبھی پنس ٹائپ سوٹ کے بغیر آتے نہیں تھے یہ آپ کیا پہنے ان کا پہلے ہم کپڑوں سے پہچانے جاتے تھے اب تو کپڑا ہم سے پہچانا جاتا ہے اب ہمیں کیا ضرورت ہے کپڑا پہننے کی پہلے ہم اچھے کپڑے پہنتے تھے لوگ سمجھتے تھے بڑا آدمی ہوگا اب تو ہم جو کپڑا پہننے وہ فیشن بن جاتا ہے کپڑا ہم سے پہچانا جاتا ہے کہ پھر جب آدمی اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے نا تو جو کپڑا وہ پہن وہ ایک سمبل بن جاتا ہے پوری دنیا میں تو اصل بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ایسا جوہر بناؤ تم اپنے آپ کو ایسا مہیرہ بناؤ تم اپنے آپ کو ایسا موتی بناؤ کہ یہ لباس لباس کیا چیز ہے ہر چیز جو ہے یہ رہ جائے کیوں نہ میں نے تمہیں حسن تقویم میں پیدا کیا ہے میں نے تو تمہیں ایسے آزاد دیے ہی ہیں ایسی چیز دی ہے کہ اللہ نے دیکھا قرآن بازا کہتے ہیں بنانا کیا ہم نے دوبارہ یہ پور پور نہیں بنایا آج دنیا ریسرچ کر رہی ہے نا کہ جی انگوٹھا لگاؤ انگوٹھا لگاؤ انگوٹھا لگاؤ کہ انگوٹھا دوسرے سے نہیں ملتا جرائم پیشہ کے نشانات سے پکڑا اللہ کے قرآن میں تو چودہ سو سال پہلے یہ بات آ گئی بلان صفیہ بنانا کہ ہم تو تیرے اس بول کو بنانے پہ قادر ہیں اس کے خطوط ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں تو جو خدا اس پہ قادر ہے وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں ہے تو اتنی بڑی یہ تو ہے یاد اس کو کہتے ہیں خلق اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے ایک ہے خلق خلق کا مانا صفات آداب اعمال افعال یہ ساری چیزیں فلوقوں کی جیسے اللہ نے میرے مدنی کی صفت بھی آئی نا فلوق ان ناظی میرے محبوب آپ کو ہم نے خلو کے عظیم اور ہر پہ اللہ اس پہ اللہ کے لیے ہوتا ہے جیسے کہ زائدن علا زید ان الطاف صحد چھت پہ ہے اس پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بے خولو کن فی خلوقن خلوقن اللہ نے فرمایا اللہ کھولو عظیم میرا بدنی فل کے عظیم آپ پہ نہیں بلکہ آپ خلق عظیم کے اوپر مستعلی ہیں گویا خلق عظیم آپ کی سواری بن کے رہ گئی ہے کہ جو خلک ہے جو اخلاق ہیں وہ سارے کے سارے تابے ہو گئے محمد الرسول اللہ کے اس لیے حضور نے برما ایک نواب استولی مکاری اللہ نے مجھے بھیجا اس لیے ہے کہ میں مکارم اخلاق کی پورا کر دوں وہ اخلاق وہ خلق وہ خلق کے امبیا وہ فطسیت انبیاء وہ سنت انبیاء ابل تو یاد رکھیں کہ خلق جو ہے کیا اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اس کے اندر اب یاد رکھیں کہ یونانی فلسفہ یہ فلسفی جتنے ہیں وہ کہتے ہیں خلق بھی تبدیل نہیں ہو سکتی اچھا وہ ایک سے بھی استدلال کر لیتے ہیں کیونکہ دشمن جو ہے نا وہ بھی تو کوئی موقع نہیں چھوڑتا ایک آدھی اس میں آتا ہے کہ جب تم سنو کہ فلاں جگہ سے پہاڑ ہٹ گیا ہے مان لو اور جب تم سنو کہ فلاں بندے کی عادت بدل گئی ہے تو نہ مانو تو مانا پہاڑ تو تبدیل ہو سکتا ہے لیکن عادت تبدیل نہیں ہو سکتی اس لیے فلاں سپہ یونان کہتے ہیں کہ بندے کے خلق جو ہے جو آداد ہیں وہ بھی تبدیل نہیں ہوتی ایک آدمی کی جو عادت ہے اچھی ہے تو اچھی ہے بری ہے بری ابھی تبدیل نہیں ہو سکتی اچھا یہ انہی سے متاثر ہوئے ہیں آپ کے ہندو اور یدھ مت اور بدھ مت اور یہ جتنے جوگی اور جتنے بدھسٹ ہیں اور یہ سارے یہ اسی فلسفے سے متاثر ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی اخلاق تبدیل نہیں ہو سکتے ہاں ایک بات ہے کہ اگر ہم اس نفس کو سزا دیں مشقت میں ڈالیں تو پھر ممکن ہے کہ متبادر چلا کشی سے اور سزا سے اور سختی سے اس میں کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ ان کے راہ گاروں میں پڑے رہتے ہیں اچھا عورتیں ہیں مرد ہیں وہ جناب پادری ہے یہ کون نن ہے جی میں کبھی شادی نہیں کروں گی وہ کہتے ہیں ہم بھی کبھی شادی نہیں کریں گے ہم کبھی گوشت نہیں کھائیں گے ہم کبھی دودھ نہیں پیئیں گے یہ ان کا ایک مشقت کا ہے اسی طرح وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ بھئی اللہ علم تاریخی کی بات ہے لیکن ہمارے دور کی بات ہے اور میں نے بہت سارے لوگوں سے سنی ہے کہ ایک کام تھا جوگی تھا ہندو تھا وہ آیا دین پور شریف ایک جگہ ہے ڈسٹرکٹ نہیں گیا ران میں وہاں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے تھے حضرت خلیفہ اللہ محمد رحمت اللہ علیہ جو اپنے دور کے بہت, بہت بڑے مجاہد تھے اور بہت بڑے شیخ تھے جہاں حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ بھی جاتے تھے حضرت مدوی رحمۃ اللہ علیہ بھی جاتے تھے اتنے بڑے آدمی تو ان کی خدمت میں ایک ہندو آیا جو کہ لنگر میں رہ گیا کچھ دنوں کے بعد حضرت قبیلہ کہنے لگا میں جتنے دن لنگر میں رہا ہوں آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے باوجود اس کے کہ میں ہندو ہوں میں کافر ہوں لیکن مجھے یہاں کسی نے چھیڑا نہیں کہ یار تم ہندو ہو گئے ہمارے پاس کیسے آ تو اب میں جا رہا ہوں مجھے زیادہ تر میں کیوں آئے تھے اور کیسے جا رہے ہو بھائی اور دیکھو حضرت اصل بات تو یہ ہے کہ میں کسی اللہ والے کی تلاش میں لیکن وہ مجھے ملتا نہیں جہاں میں سنتا ہوں کوئی اللہ والا ہے کوئی عالم ہے کوئی بزرگ ہے کوئی پیر ہے کوئی شیخ ہے میں وہاں پہنچ جاتا ہوں لیکن میں جب مراقبہ کر کے دیکھتا ہوں میں تو ان کے دل میں خود سیاہ داغ ہے جب ان کے اپنے دل کالے ہیں تو میرا کیا اصلاح کریں گے میں تو چاہتا ہوں نا کوئی اللہ والا بھی نہیں جس کا دل منفر ہو روشن ہو ان کے تو دل اپنے کالے ہیں جن کے اپنے دل کالے ہوں گے تو ہمر بھی یہ کیا کریں گے تو اس لیے میں بتنفر ہو جاتا ہوں اور میں پھر اس کے ساتھ نہیں ملتا چلا جاتا ہوں تو پھر میں فقیر تم یہاں بھی آئے جوگی صاحب ہمارا بھی دل دیکھا انہوں نے کہا ہاں حضرت آپ کا بھی میں نے دل دیکھا ہے میں نے مراقبہ کیا ہے اور اتنا بات ضرور ہے کہ آج تک جتنے میں بڑے بڑے پیروں کو بزرگوں کو دیکھ چکا ہوں ان کے دل میں ذرا پورا بڑا داغ ہے آپ کے دل میں داغ ہے تو صحیح لیکن ہے چھوٹا ایسا. اگر نہ ہوتا تو میں آپ کے پاس رہ جا تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا اچھا یہ بتاؤ کہ بھائی یہ مقام تم نے حاصل کیسے کر لیا کہ مراقبہ کر کے دل دیکھ لیتے ہو یار یعنی تمہاری ایسی کوئی ترقی ہے یا کوئی ایسی روحانی بصیرت ہے تمہاری اندر کی ایسی آنکھیں روشن ہو گئی ہیں کہ تم دل بھی دیکھ لیتے ہو داغ بھی دیکھ لیتے ہو تو یہ مقام تمہیں کیسے ملا تو اس نے کہا جی نفس کی مخالفت سے یہ مقاب میں نے حاصل کیا ہے نفس کشی سے اور نفس کی مخالفت سے کہ نفس چاہتا ہے دودھ پینے کو مگر نہیں تو میں دودھ نہیں پلاؤں گا جو مرضی آئے کرو پانی پہ گزارا کرو اب بازار میں جا رہا ہوں بڑی اچھی خوشبویں آ رہی ہیں کباب بڑھ رہے ہیں اور یہ ہے تو دل چاہتے ہیں یار تھوڑا گوشت بھی ہم بھی کھا لیں خبردار دال پہ گزارا کرو اچھا بیٹھے بیٹھے خیال آتا ہے کہ یار بھوکھ لگی ہے کھانا کھاؤں گا نہیں بھوکھا ماروں گا جو اندر سے دل چاہتا ہے نا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں دل کہتا ہے کہ ابھی چلو میں نہیں جاؤں گا دل کہتا ہے کہ نہ جاؤ میں چل پڑوں گا تو اپنے نفس کو مارتے مارتے, مارتے مخالفت کرتے کرتے کرتے کرتے اس مقام پہ, پہ پہنچا کہ میری اندر کی آنکھیں جو تھی نا میری بصیرت جو تھی وہ روشن ہوگا تو حضرت دین گری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا دیکھو اب ذرا نفس اپنے نفس پہ غور کرو کیا تمہارا نفس مسلمان ہونا چاہتا ہے اس نے کہا کہ نہیں اپنے فرمایا مخالفت کرو نفس کی کہ تمہارا نفس اس وقت اسلام قبول کرنا نہیں چاہتا تو نفس کی مخالفت کرو ورنہ یہ تمہارا جو مقام ہے نا یہ تو سارا آج ہی ختم ہو گیا یہ تمہیں ملا ہے مخالفت نفس سے تو مخالف نفس کرو اسلام دوبارہ نفس جاتا نہیں تو فوراً اسے کہا کہ جی بات ٹھیک ہے میں مخالفت کرتا ہوں مجھے کلم پڑھا ہے اسے کلم پڑھا گئے جب مسلمان ہو گئے تو فرمائیں اب نفس کے چکر میں نہ رہنا اب اللہ کے احکام کی تاپ کرنا ہونا اب تو مسلمان ہو گئے ہو اب اپنے ہوا اور نفس پہ نہیں چلنا ہے بلکہ اسلام لانے کے بعد ہم اتباع کریں گے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اور آپ نے فلم اچھا بھائی اب مراقبہ کر کے فقیر کا دل دیکھو جب ایک دو دن گزر گئے مسلمان ہو گیا کپڑے لباس وغیرہ ہر چیز معاشرہ نوازی اور مرم بھی اب بھی فقیر کے دل کا ملاحظہ کرو تو وہ بھی بیٹھ گیا مراقبہ کر کے اس کے بعد اس نے کہا حضرت آپ کا دل تو بالکل روشن ہے اس میں تو داغ ہے ہی نہیں فرمایا پہلے بھی داغ نہیں تھا اور بزرگوں کے دل میں نہیں تھا داغ جہاں جہاں تم نے دیکھو تمہارے کفر کا عکس پڑتا تھا ہمارے دل پہ وہ داغ تمہیں نظر آتا تھا بس وہ تمہارے کفر کی ظلمت تھی جو تمہیں نظر آتی تھی جو چیز شیشے کے سامنے رکھو گے وہی وہ نظر آئے گی تو تمہاری جو ظلمات کفر تھا وہ تمہیں نظر آتا تھا جب تمہاری ظلمت مٹ گئی نور ایمان آ تو اب تمہیں ہر چیز کے اندر نور ایمان نظر آ رہا ہے تو اللہ پاک نے رحمت دی ہے تو اس لیے بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اخلاق میں تبدیلی ناممکن ہے ہاں ایک راستہ ہے تبدیلی کا کہ اگر اس کو مشقتوں میں ڈالو اس کو سزا دو اس کو پوکھا رکھو پہاڑوں میں لے جاؤ گاروں میں رکھو ایک پاؤں میں کھڑا کرو اور جناب سمندروں کے کنارے پہ اور قبرستانوں میں اور مردہ خانوں میں اور اس کو بس اس کو مر مرتے مرتے مرتے جب نفس کچل جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ تبدیل ہو جائے وہ اس بات کے قائم اسی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جوگی بڑی محنتیں کرتے ہیں اسی طرح آپ دیکھتے ہیں یہ بد مت وغیرہ جو ہیں سارے وہ گنجے رہیں گے اور جناب دو چادروں میں پھر رہے ہیں اور دھوپ ہے اور سایہ ہے اور جہاں پڑے ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں, ہیں, ہیں, ہیں تو ماں تو بندے خدا سے بڑے ہیں تو بہرحال ان کا یہ عالم ہے وہ اس چکر میں آ کے دبا ہوئے ہیں. اچھا اب آ یہودی عیسائی یہودی عیسائیوں نے وہ تو بات نہیں مانی وہ کہتے ہیں اخلاق میں تبدیلی تو آ سکتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے درست کرنے کی ضرورت نہیں کیوں بھائی انہوں نے کہا کہ عیسا علیہ السلام ہمارا کفارہ ادا کر چکے عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ گئے اور اپنے ماننے والوں کے تمام گناہوں کا قیامت مطلب تک کفارہ ادا کر گیا لیا تھا ہم تو جہنم میں جائیں گے نہیں جو تکلیف تھی وہ عیشا علیہ السلام نے ہماری طرف سے کفارہ ہو گیا ان کا اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یورپ کے نزدیک حلال حرام زنا نکاح شراب کسی چیز کی کوئی پابندی تعلیم وہ جس کو کہتے ہیں کہ جی یہ انسانی حقوق ہیں یہ حقوق انسانی ہیں یہ آزادی ہے یہ مساوات ہے یہ ہمارے ہیومن رائٹس ہیں یہ اس چکر میں آ کے حضرت عیسہ کو پھانسی پہ چڑھا دیا اپنے سارے گنا پاپ کروا دیا یعنی آپ دیکھیں گے پھانسی پہ چڑے عیسا علیہ السلام مزے یہ کریں عیسائیوں کا قیدہ بن گیا اچھا یہودی ایک اور چکر میں آ گئے انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے تو جہنم میں جانے ہی نہیں ہم نے تو جانے ہی صرف جنت کیوں ان کا کال نہیں ہے تو بول جن ری اللہ بن جنت میں نہیں جائے گا مگر یہودی ہے اچھا ابھی کیوں وجہ تو بتاؤ نا ان کا نہ بنا اللہ ہا ہباؤ ہم اللہ کے بیٹے ہیں بھائی سارے اللہ کے بیٹے کیسے ہو گئے میں کہا نہیں نہیں اللہ کا بیٹا تو عزیر تھا نا تو ہم جب عزیر کے دوست ہیں تو اللہ کے بیٹے کے دوست ہوئے نا تو ہم بھی تو بیٹے ہوئے نا آج بھی ہمارے وہ بیٹے کا دوست ہو تو ہم کہتے ہیں یہ بھی ہمارا بیٹا ہے یار یہ بھی ہمارا بیٹا ہے کہ ہمارے بیٹے کا جو دوست ہے تو ہم عزیر کے جو دوست ہوئے ہیں تو عزیر اللہ کا بیٹا ہوا تو ہم اللہ کے بیٹے بن گئے اچھا زیر اللہ کا محبوب ہوا تو ہم اللہ کے محبوب بن گئے تو کوئی آدمی اپنے بیٹے کو گندا ہو بیٹا یا اچھا ہو جہنم میں تو نہیں ڈالتا نا آگ میں تو نہیں ڈالتا ہے. تو اللہ ہمیں آگ میں کیوں ڈالے گا کہ ہم نے جہنم میں جانا ہی نہیں اچھا بعض ان کے جو کچھ زیادہ سنجیدہ آدمی تھے انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بات ہے کہ شاید ہم اتنی دیر کے لیے جہنم میں چلے جائیں جتنی دیر ہمارے بڑوں نے وہ جو عبادت کی تھی نا بچھڑے کی جب سامری نے بچڑا بنایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ الاحو کمبا اللہ بوسا یہ تمہارا اور بوسا علیہ السلام کا خدا ہے اس تو بھول گئے کوہ دور پہ چلے گئے ملنے کے لیے حالانکہ خدا, خدا تو یہاں موجود ہے تو اس نے ان کو خدا بنا لیا تو جتنے دیر وہ کچھ شرک میں مبتلا رہے اتنی دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم میں بھیج دیں کہ لند مسلم اللہ ریا موجودہ کہ بھئی بس وہ چند دن ہمیں ملیں گے اچھا اب جب ان کا یہ ان کو اخلاق بدلنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو جنت کے ٹھیکےدار ہو گئے ان کو کیا ضرورت ہے کہ اخلاق پہ پابندی لگائیں اسی لیے یہودیت کا یہ ایک متبہ ہے نظر ہے کہ مال سوائے یہودیوں کے کوئی انسان ہے ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں قوم صرف یہ ہوگی انسان صرف یہ ہوگی اور باقی جتنے قومیں کہتے ہیں یہ تو ساری نجس قومیں ہیں حیوان ہیں ان کو تو انسان کہنے کا حق ہی نہیں اسی لیے اب آپ دیکھیں نا جی کہ دنیا میں کوئی عیسائی بنے بن سکتا ہے مسلمان بنے بن سکتا ہے ہندو بنے بن سکتا ہے سکھ بنے بن سکتا ہے یہودی نہیں بن سکتا وہ کبھی شامل نہیں کریں گے آپ کو اب. وہ صرف اس کو یہودی مانیں گے جن کی ماں یہودی جن کی نسل اصل کے ساتھ اس کا ربد نہ بنے وہ یعنی چبھی دو نمبر کا یہودی بھی نہیں مانیں گے چلو بار لوگ ہیں نا جو دو نمبر کی نیچرٹی یا دو نمبر کا شہری تو مان لیتے ہیں نا وہ دو نمبر کا بھی نہیں مانتے ہیں. تو اسی لیے وہ قوم جو ہے نا پورے عالم سے ٹکرا رہی ہے کہ ہمارا ادد بھی تھوڑا ہے اور ہم نے پورے عالم پہ بھی کنٹرول کرنا ہے چونکہ ہمیں اللہ نے کہا تھا نا کہ جالکم الو کر جالکم امبیا اللہ نے تم میں سے نبی بنائے تم میں سے بادشاہ بنائے اور فض اللہ اللہ اللہ نے ہمیں تمام دونوں عالم دونوں جہانوں پہ فضیلت دی ہے تو فضیلت تو ہمارے لیے اور کون ہے ہمارے مقابلے ان کو اس چیز نے آ کے اخلاقی یاد سے محروم کر دیا کہ مسلمان کو قتل کر دو مار دو بلڈوزر چلا دو ورنہ آپ نے کوئی دنیا میں ایسی مثال ہے کہ اپنے ریایہ پہ بمبارمنٹ کرو کوئی ایسی مثال ہے عقل ہے بھائی تمہارا تم, تمہارے ملک کے رہنے والے ہیں نہتے ہیں ان کے پاس کیا ہے پتھر ہیں غلیل ہیں ان کو جہازوں کے ساتھ یعنی فائٹر کے ساتھ آگے بمباری کرو عقل کس کا مقابلہ کر رہے ہو لیکن نہیں کیونکہ وہ دماغ میں ایک بات ہے نا کہ ہم جنتی ہیں اخلاق کی ہمیں ضرورت نہیں کھلو کی ضرورت نہیں تو اس لیے یہ تمام عالم کا نظریہ اس وجہ سے بھٹکا ہے لیکن اسلام کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ نہیں اخلاق میں تبدیلی ہو سکتی یاد رکھیں اسلام یہ کہتا ہے کہ اخلاق میں تبدیلی جیسے اصلاح ہو سکتی ہے اسی کو نام اسلام کا تزکیہ ہے کبھی اسلام اس کا نام احسان لے گا کبھی اس کا نام اخلاق آئے گا کبھی اس کا نام اعمال صالحہ کے رنگ میں آئے گا ان سب کا مقصد ایک ہے کہ ایک بگڑے سے بگڑا انسان بھی ہے اگر وہ توبہ کر دے تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے اور اس کے اخلاق کے صحیح آنکھوں آخ اخلاق کے حمیدہ کے ساتھ بدلا جا سکتا ہے کیا معنی ہے ایک آدمی بے نوازی اصلاح ہو سکتی ہے وہ نوازی بن سکتی ہے ایک آدمی حرام کھانے کا دی ہے اصلاح ہو سکتی ہے کہ وہ حرام کھانے سے بچ جائے ایک آدمی چوری کا دی ہے اصلاح ہو سکتی ہے کہ وہ چوری کے بجائے جو ہے بڑا امین بن جائے تو اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ اخلاق کی اصلاح ہو سکتی ہے اور اس کو اسلام نے یعنی ایک تو ہے نا ہمارا ایمان قرآن و حدیث پہ اگر اس کو آپ عقلی اور منطقی طور پر بھی دیکھیں تو انسان میں تین قوتیں ہیں یا اچھی طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں پھر انشاءاللہ شاء اللہ سما انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو بتا لگے گا کہ قرآن ہے کیا تو تین قوتیں کیا ہیں ایک قوت کا نام سمجھ لو قوت حیوانیہ یا شہوانیہ یا اسی کو بعد البا شہویا بھی کہہ دیتے ہیں بعد ایک قوت غزبیہ قوت عقلیہ یہ تین معروف قوتیں ویسے تو انسان میں اللہ نے بڑی قوتیں رکھے ہیں قوت فکریہ قوت علمیہ قوت عملیہ قوت نظریہ بڑی قوتیں اللہ نے انسان کو تو بڑی نعمتوں سے نبادا ہے لیکن شرط ہے کہ انسان بھی تو بنے نا اب انسان اپنے آپ کو اگر انسان ہی نہ بنائے تو پھر کیا حاصل ہے اسی لیے تھا نہیں قرآن نے پہلی پہلی پہلی پہلی, پہلی باہی جو ہوتری اس پہ آپ نے غور کیا قرآن کیا کہتا ہے اللہ خلق خلق انسان علم علم بالم یا چاہ روپئے خدا کی قسم اگر کبھی بیٹھ کے اس پہ غور کرو نا کہ تفاصیر لے کر کتابیں لے کر صرف ان پانچ آیتوں پہ بھی غور کرو تو انسان کی دنیا بدل جائے ہمیں سب سے پہلا حکم ملا اترا تو جس قوم کو سب سے پہلے اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا وہ قوم جاہل ہے اتنی بدکسمتی کافر پڑھتا ہے مسلمان ابھی آپ دنیا میں جائیں یورپ میں جائیں کسی ملک میں جائیں امریکہ میں جائیں فرانس میں جائیں پیرس میں جائیں یعنی ان کے لڑکے لڑکیاں ٹیوب ٹرین میں بیٹھے ہیں جہاز میں بیٹھے ہیں کسی جگہ بیٹھے ہیں کوئی نہ کوئی میگزین کوئی نہ کوئی اخبار کوئی نہ کوئی لٹریچر کھول کے پڑھ اور ہمارا اچھے سے اچھا شریف مسجد آدمی بھی ایئر ہوسٹس کے بدن پہ غور کرتا رہتا کہ متناسب ہے یہ یعنی. اور بدصورت ہو تو بیچارے بڑے مایوس ہو کے منہ گندا کر کے بیٹھ جاتے یاری ایئر لائن اچھی نہیں ہے کوئی اور ایئر میں سفر کریں گے یہ تو ہم کیا ترقی کریں گے مٹی ترقی کریں گے وہ لوگ کہتے ہیں نا یہ جی مقابلہ اس بات کا مقابلہ کرتے ہو کوئی کے بندے تو ہم کوکا کولا نہیں بنا سکتے جنگ لڑو کرو تم ایک برگر ان کا کھاتے ہو پیزا ان کا کھاتے ہو تم پپسی ان کی پیتے ہو کوکا کولا ان کا پیتے ہو تم کپڑے ان کے پہن ہو کس سے لڑو گے یار کہاں کا جہاد کیسی جہاد جہاد علم سے ہوگا جہاد ظلم سے نہیں ہوتا یہ لڑنا مارنا دہشت گردی یہ جہاد کسی کا آپ کو بھی یہ جہاد جہاد علم سے ہوتا ہے علم کا مقابلہ علم سے کریں علم کا مقابلہ جہل سے نہیں ہو سکتا اس لیے پہلا پہلا حکم اتواس میں کلری خلق اچھا ربو بیت دوسری صفت اللہ کی کیا وہ ذات جس نے تجھ کو پیدا کیا خلق اچھا اب تخلیق پہ کس نے بحث کی کافروں نے تخلیق پہ بحث کرتے کرتے کرتے جین ڈھونڈ نکالے بحث کرتے کرتے تیرے مادے کے اندر جو جراثیم جو رسومات ہیں اور اس میں جو لکھا گیا ہے انہوں نے اس کوڈ کو بھی پڑھ لیا ہے لیکن تم نے تخلیق انسانیت پہ کیا غور کیا مسلمان نے کیا جس کو پہلا سبق ہی ملا تھا بسم ربک ربی خلق خلق انسان وہ کلوننگ تک پہنچ گئے لیکن تم نے کیا غور کیا تم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ الگ کیا ہے تم نے کبھی سوچا نہیں انسان کی تخلیق کا فادہ کیا ہے تم نے کبھی غور ہی نہیں کیا حالانکہ اللہ نے تو تجھے پہلے سبق میں وہاں پہنچا دیا کہ تخلیق خالق پہ غور کرو تخلیق انسانیت پہ غور کرو اور یہ کہاں سے تمہیں ملے گا پر میں اللہ علامہ اس کے بعد اللہ بکاؤٹ سے علوم ہے فرمائیں الم انسان کہ جس نے علم دیا قلم سے اور جس نے انسان کو وہ سکھلایا جو انسان نہیں جانتا لیکن آپ سیکھنا نہ چاہیں آپ قلم کے بجائے ہاکی پکڑ لیں قلم کے بجائے آپ فساد شروع کر دیں قلم کے بجائے آپ فٹ بال پکڑ لیں پھر علم کہاں سے آئے گا دیکھو نا کیسے تختیف ہے دشمن کی کہ فٹ بالر جو ہے پچاس پچاس ملین ڈالر ایک فٹ بالر کی قیمت ہے پچاس پچاس ملین ڈالر ایک ایک کمپنی کے اشتہار کے لیے یعنی وہ اگر بک ہے تو اس کی پچاس پچاس ملین ڈالر اس کی قیمت ہے تو بے وقوف ہو گیا کوئی آدمی پڑے محنت کے ہو گیا فٹ بال کیوں نہ کھیلوں یار اگر میرا نام آ گیا تو میں بھی اتنا کما لوں گا ہاکی کیوں نہ کھیلوں میں کرکٹ کیوں نہ کھیلوں مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے پڑھنے میں تو ساری زندگی نوکر کرو تو پچاس ملین ڈالر سر خالی بنے گی آپ کی آپ پچاس سال نوکری کر کے ذرا جوڑ دیکھیں آپ دس ہزار یا مہینہ بھی تنخواہ کتنی بنتی ہے تو مقصد یہ ہے کہ ہم تو صرف ایک چھکے کے برابر بھی نہ ہوئے نا پھر پڑے گا کون پھر ماشاء اللہ ہمارے لوگ بھی اسی لیے وہ ان کا لباس پہنتے ہیں ان کی شکلیں بناتے ہیں اسی لیے کریں کیا کریں ان کے دماغ میں بٹھائے کیا تو اب قرآن کو تو ہم نے سوچا ہمیں تو پہلے دن اللہ نے کہا کہ تخلیق انسانیت پہ غور کرو اللہ غلط خلق اور غلط ال انسان ہے نی دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے گائنی کا جو مسلمان بھی ہو گیا اور جس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں باقاعدہ میڈیکل میں اس کا جب میں نے یہ لفظ علق پہ غور کیا نا تو میں حیران ہو گیا کہ کیا محمد مصطفیٰ اتنے بڑے گائنی کے ڈاکٹر تھے چودہ سو سال پہلے انہوں نے یہ راز کھول دیا کہ وہ نطفہ جو ہے پر ایک جونک کی شکل اختیار کرتا ہے الگ کہتے ہیں جونک, جونک جو لگ جاتے ہیں بندے کو خون بھی چوس لیتی ہے تو اس کو کہتے ہیں جونک انہوں نے کہا اس پر میں نے جب غور کیا کہ میں نے وہ کہتا کہ اسی انہیں آبھاس میں میں نے کئی بھی اجدی ڈی ڈالے ہیں لیکن جب میں نے خلق پہ الگ پہ غور کیا اور پہ غور کیا اور کسونزام لحمد پہ غور کیا تو میں نے کہا بھی یا تو محمد مصطفیٰ بہت بڑے ڈاکٹر تھے پھر مجھے پتا لگا وہ ڈاکٹر تو تھے نہیں وہاں تو کوئی میڈیکل یونیورسٹی نہیں تھی نہ میڈیکل کالج تھا نہ دور بس آئے تھے پھر میں نے کہا اس کا مطلب ہے وہ سچے نے کہ اللہ نے کو بتایا برنا. ان کو کیا پتا تھا ان باریکیوں کا کہ بھئی انسان کا نطفہ کیا ہوتا ہے اور نطفہ ہو بھی قرار بجے اللہ کہاں آ کے ٹھہرتا ہے استقرار پکڑتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اچھا پھر یہ دیکھو نا جی کہ آدمی جب جنابت میں ہو تو سارے بدن کا غسل کرے یہ قرآن نے اگدے حل کیے تھے نا کہ نطفہ جو ہے دراصل وہ سارے بدن میں گردش کرتا ہے اس کے اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ میاں بیوی بی ملنے کے بعد ذرا تھک جاتے ہیں کہ سارا بدن کمزور ہو جاتا ہے معنی یہ ہے کہ وہ سارے بدن سے نچڑ کے نکلتا ہے تو سب سارے بدن پہ اس کے اثرات ہیں تو سارے بدن کو اللہ نے نشاط دینے کے لیے غسل رکھا کہ دیکھنا ہے آپ اچھا جی میں شارم بہ لو اچھا فریش ہو گیا ہو تو اس لیے جناب آپ اندازہ کرنے کہ ہم نے قرآن پہ غور بھی کیا ورنہ قرآن تو ہمیں ہے کہ اللہ بل انسان یاد اور اس لیے اللہ کا مالم تھکن تعلم قرآن کا یہ خلوق کو مانا تھا لیکن ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا قرآن تو اب دیکھیں جی قرآن کہتا ہے کہ یہ تین قوتیں ہیں اسلام کہتا ہے یہ تین قوتیں ہیں قوت شہوالیہ قوت غزبیہ اور قوت اقلی اب جناب ان کو سوچیں اگر اس پہ آپ تحقیق کریں تو ان ہر قوتوں کی تین صورتیں بنے گی یاد رکھو کہ پہلے تو قوتیں تین بن گئی پھر ہر قوت کی تین کیفیات ہوں گی یا افراد ہوگا یا تفرید ہوگی یا اعتدال ہوگا یہ ہمیشہ نواز میں رکھیں انشاءاللہ تاکہ اللہ کرے کوئی سمجھ آ جائے مجھے بھی سمجھانے کی اللہ توفیق دیں اور آپ کو بھی شوق ہو سمجھنے کا تو بہرحال یہ ہے کہ ہر قوت میں تین قوتیں ایک ہو گیا افراد ایک ہو گئی تفریح ایک ہو گیا اعتدال افراد مانا حد سے بڑھ جانا تفریر مانا حد سے نیچے گر جانا اعتدال مانا کہ این اعتدال پہ رہنا نہ زیادتی نہ کمی اس کو کہتے ہیں اعتدال اچھا اب جناب قوت رزبیا جو ہے اس کا افراد کیا ہے افراد اس کا ہے کہ سرپافی مالا یم اپنی قوت غزب جو ہے اس کو ایسی جگہ استعمال کرے کہ جہاں استعمال نہیں کرنا تھا یہ افراد ہو گیا اچھا ایک ہوتا ہے قوت فری کیا معنی کہ قوت غذبیہ کو جہاں استعمال کرنا تھا وہاں بھی نہیں کرتا تر کو سرف امبا امبری یعنی جہاں اس کو استعمال اس بال بزرگ کہتے ہیں کہ من تگزب فلم یگ زب ب کہ جس آدمی کو غصہ دلایا جائے اور اس کو غصہ نہ آئے وہ دیوار ہوا نا فیر. وہ بندہ تو نہ ہوا من استگل فلم بہ ہوا جی ومن من فلم تب افلم استا کتنا بڑی بات کی ہے لیکن آپ وہاں پہنچے تو سمجھیں گے نہیں علامہ غزالی کی بات ہے امام غزالی کی بات ہے اور یہ بہت بڑی انہوں نے کہا کہ جس کو غصہ دلایا جائے اور غصہ نہ آئے وہ تو دیوار ہوا اور من آتا تھا بل مستہ آتی وہ اس کا بتا ہے پھر وہ گدا ہوا اس کے اندر کوئی عقل ہی نہیں اس لیے یاد رکھیں کہ قوت غضبیہ کو وہاں استعمال کر رہا ہے کہ جہاں نہیں کرنی چاہیے تھی کیا مانا کہ قوت غضبیہ باپ سے لڑ رہا باپ کے ناراض ہو رہا ہے باپ کی بےزتی کر رہا ہے ماں کی بےزتی کر رہا ہے بہن کی بےزتی کر رہا ہے یہ اچھا غصہ ہے بھر. اچھا بعد اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے لڑکے بچے جو ہیں یا عام طور پہ بھی آدمی کہہ دیتا ہے وہ جی بس میں غصے میں پاگل ہو رہا تھا غصے میں پاگل حالانکہ غصہ پاگل نہیں ہوتا غصہ بڑا سمجھا رہا تھا غصہ کبھی پاگل نہیں یہ یاد رکھا ہمارے پر بہت سارے لوگ آتے ہیں آج بھی آیا تھا ایک آدمی حضرت میں نے غصے میں اپنی بیوی کو تین طلاق دے دینے کا کام الحمدللہ للہ پکا ہو گیا کہ میں نے غصے میں دی دی میں نے کہا شریف آدمی تو کوئی محبت میں بھی طلاق دیتا ہے کوئی اکل کبھی میں نے کہا مجھے دنیا کا ایک آدمی ڈھونڈ کے لیا اگر دکھا تو یہ کہے بی بی کو کہ آج مجھے آپ پر اتنا پیار آ رہا ہے کہ آپ کے دربارِ حسن میں ہلیا تلاق پیش کرتا ہوں کوئی ایک مثال میں دیا دیتے اللہ کا بندہ جب بھی طلاق دے گا غصے میں دے گا لڑائی میں دے گا ناراضگی میں دے گا پیار میں کون طلاق دیتا ہے غصہ بڑا سمجھدار سے کیوں اس کی مثال میں بتاؤں مثلا ایک بچہ ہے آٹھ سال ایک بچہ ہے دس سال کا دس سال والا ذرا مضبوط تھا آٹھ سال والا کمزور تھا وہ لڑ تو اب جو غصے میں مر رہا ہے اب وہ آٹھ سال کے بچے نے شور مچایا چیخا ابا ابا ابو پہنچو پہنچو اب اب جب ابو آنے لگے دس سال والا بھاگیا تو غصہ اکل والا ہے پاگل ہے اگر وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا تو کھڑا رہے نا لیکن اس کو پتا لگے کہ اس سے تو میں تکڑا تھا اب اس کا ابو جب آرام میں ایک دمان مارے گا تو میں ٹھیک ہو جائے گا زیادہ بھاگ جاتا ہے وہ غصہ کبھی پہ نہیں ہوتا اپنے سے بڑے سے بھاگ جاتا ہے کبھی آپ کو بڑے پہ غصہ ہے اپنے مدیر پہ ذرا غصہ کر کے دکھاؤ گے غصہ نیچے والے پہ آتا ہے کہ مریض سیدھا کیوں نہیں کھڑا ہوگا دو دفعہ کیوں پوچھ لیا سر کھا گیا پاگل کا بچہ جس کی وجہ سے ہمیں تنخواہ ملتی ہے وہ سر کھا گیا غصہ ہمیشہ کمزور پہ آئے گا بڑا خطرہ عقل والی چیز ہے غصہ کبھی پاگل نہیں ہوتا آپ کو بھی کا خیال ہے لوگوں کو غصہ بڑا سمجھدار ہے ہمیشہ نیچے آئے گا اوپر کبھی نہیں چڑھتا ہے بڑے آدمی پہ کبھی غصہ نہیں آئے گا اب جناب آپ کھڑے ہیں آپ کے سامنے کوئی افسر آ جائے مجالے اس بڑا ٹینشن اور پھر آپ چہرے پہ مسکراہٹ بھی لے آئیں گے شاید دل میں کہہ رہے گہرے کہ گئے تو بڑا بدعریف اب کیا کریں سینئر ہے کیا کریں جانے تو اس کا ہے بڑا ان جب جائیں گے تو پھر آپ اس پر تبصرہ فرمائیں گے لیکن سامنے ہے ماشاء اللہ سب غصے غصے ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ ہے قوت کیا یاد رکھو اچھا اب اسلام کیا چاہتا اسلام نہ تو تفرید کا قائم نہ افراد کا قائد اسلام ایک اعتدال کا قائد ہے کہ اگر اسے کو اس کے محل میں خرچ کرو گے تو یہ شجاعت کہنا ہے کہ دشمن کا مقابلہ ہے اور جناب مسلم آپ کھڑے ہوں اور اللہ معاف کرے خنزیر یا ایک جانور بھاگتا ہوا ہے آپ کو مارنے کے لیے آپ کے سلاولہ کہ جناب آئیے آئیے تو یہ کوئی عقل ہوگا یا خوفی ہوگی لیکن اگر آپ تلوار لے کے بندوق لے کے دشمن کے سامنے ڈٹ جائیں تو یہ شجات ہوگی کہیں گے دیکھو یار کیسا بہادر آدمی ہے شیر سے ٹکرا گیا کیسا بہادر آدمی ہے جناب اسے پرواہ نہیں کی جناب کھڑا رہا بالکل مقابلہ کیا ہے تو اگر اعتدال میں خرچ کریں گے تو یہ شجاعت کہلائے گا اور اگر وقت میں استعمال نہ کریں تو یہ جبن کہلائے گا بزدلی کہلائے گا تو اب معنی یہ تھا کہ نہ حد سے بڑھیں اگر اس کو حد سے اگر آپ بڑھائیں گے پھر یہ شجاعت نہیں کہلائے گا یہ تمہاری تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے گا اسلام یہ کہتا ہے کہ غصے کو بالکل ختم نہ کر دو اس کو چلے کشی کروا کروا کے غاروں میں اس کو بوکھا مار مار کے اس کا غصہ نہ مٹاؤ بلکہ اضالے کے بجائے امالہ کر دو کہ ختم نہ کرو لیکن اس کو اعتدال دیا کہ نہ یہ افراد میں رہے نہ یہ تفرید میں رہے ضرورت کے طور غصہ ہو اور ضرورت کے طور اعتدال ہو اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ گھر میں لکڑی جو ہے ڈنڈا جو ہے وہ بھی لٹکتا رہے لیکن مارو نہیں نہیں بیگم بیگاہ لیکن اس کو پتہ لگے کہ کسی وقت اس کو غصہ آ سکتا ہے یہ نہ سمجھے کہ ماشاء اللہ حضرت فارغ ہیں تو جب یہ تسلی ہو جائے کہ ان کو تو غصہ آتا ہی نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ بیگم کے چپل اور آپ کا سر لیکن اگر اس کو پتہ ہو کہ یاد مرد ہے کسی وقت یہ بھڑک گیا تو پھر وہ ٹھیک رہے گا پھر اعتدال کریں یہ نہیں کہ اس کو مارا جائے غصے کو ہم نے اعتدال بلانا ہے اوتبیہ کو ہم نے وہاں خرچ کرنا اب دشمن کا مقابلہ ہو آپ جناب آپ غصہ اسی لیے جب حضرت علی میدان میں جاتے تھے کہ سمتنی میں امی میں تو وہ ہوں جس کو ماں نے لقبی حیدر رکھا تھا آؤ میرے مقابلے یہ مبارزت ہوتی تھی چیلنج دے کے میدان میں جاتے تھے یہ حضرت عمر کا غصہ ہے نا غلط استعمال کیا تھا کہ تلوار لے کے نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا لیکن جب اسلام آ تو اب وہی غصہ کیسے اعتدال پہ آیا کہا کہ یا رسول اللہ السنا الحق یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہے بلسو اور کافر جھوٹے نہیں ہیں وہ جھوٹے جو ہیں ہم حق پہ ہیں یا رسول اللہ تو ہم کیوں پیدا ایسی کمزوری قبول کریں کہ ہم اپنی عبادات ہم اپنی نمازیں ہم ام بیٹھے امانی میں دار ارکم میں چھپ چھپ کے پڑے یہ نہیں ہو سکتا کم یا حمزہ کہنے لگے کہ حمزہ اٹھو کہ یا رسول اللہ ایک طرف حمزہ ہوگا ایک طرف عمر ہوگا آپ درمیان میں ہوں گے آج دیکھتے ہیں کہ قریش کیسے ہمارا مقابلہ کرتے ہیں آج کعبے میں جا کے نماز پڑھیں گے تو ہے لیکن اب غذب اعتدار پہلے غضب جو تھا وہ لائمی تھا کہ نبی کو ختم کرنے کے لیے جا رہا تھا اب مسلمان ہونے کے بعد وہی غضب کی کیسے اضالا ہوا کیسے ہی ہوا ہے کہ غذب موجود ہے کہ کافروں کے مقابلے کے سخت ہیں اور آپس میں اسی لیے لکھتے ہیں کہ خالر البلی سیف اللہ سیف الرحمان جس کا لقب تھا اللہ کی طلبار اور جس نے جنگوں میں دنیا کی بڑے بڑی جنگ بڑی بڑی جنگ جو قوموں کے چھکے چھوڑا دیے اسلامی زندگی میں کسی مسلمان کو تھپڑ بھی نہیں مارا حضرت خالد کی تاریخ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کسی ایک مسلمان کو آپ نے تھپڑ نہیں مارا وہ آدمی جس نے روم کو للکارا جس نے کسرا کو للکارا جس نے دنیا کے تاج اور تخت تھے آمروں کے پاؤں کے نیچے روند ڈالے جس نے ساٹھ آدمیوں کو لے کے ساٹھ ہزار روپئے حملہ کر دیا وہاں مذہب کا یہ عالم ہے اور آپس میں رحمت کا یہ عالم ہے کہ کبھی مسلمان کو ایک تھپڑ بھی نہیں مارا تو یہ ہے غضب قوت غضبیہ کا اعتدال آج یہی وجہ ہے کہ کفر جو ہے اعتدال سے معروف ہے یا وہ افراد میں پڑے ہوئے ہیں یا تفرید میں پڑے ہوئے ہیں تو زندگی باقی تو بات باقی وبا دینا عزت بلاؤ آخر داوانہ